بارک محمد علامدن کما على ابراہیم والا علی ابراہیم امنک حمید المجید آل آل کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے مدینے جائیں گے بیتے رسول اللہ دیکھیں گے کمل کھل جائیں گے دل کے مسرت پاؤں چومے گی حرم میں روح پرور نے بیت اللہ دیکھیں گے صفا پہ چڑھ کے دیکھیں گے صفائی اپنے ایما کی اتر کر کو مروا شوق سے واللہ دیکھیں گے اور بڑا پرکیف نوری ہوگا وہ حج کا بھی نظارہ گدائے بے نوا کو ہم وہاں پر شاہ دیکھیں گے پیئیں گے شوق سے جی بھر کے ہم زم زم کے پانی کو جب اپنی آنکھوں سے ہم پینے والا چاہ دیکھیں گے بہت ہی محترم اللہ کی مہمان بہنوں اور وہ خوش قسمت بہنوں جنہیں اللہ نے اپنے گھر بلانے کی سعادت حاصل کی آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور حرم فورم ٹرسٹ کی جانب سے آپ سب کو آج کے اس مقامات مقدسہ کے حوالے سے خصوصی لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے حج اور عمرے اور اس سے متعلقہ تمام چیزوں کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ حرم فورم ٹرسٹ آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ مسلسل موجود ہے اور اللہ کے مہمانوں کی تربیت اور ان کی رہنمائی اور ان کے ساتھ تعاون کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے بہت ہی عزیز بہنوں آج کے جو گفتگو ہے اس میں ہم حرم یعنی مکہ کے حرم اور مدینہ کے حرم دونوں مقامات مقدسہ کے چند منتخب زیارات کی جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معلومات اور ان زیارات کی کچھ تصاویر آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر جس سرزمین میں واقع ہے وہاں جا بچا اللہ کی اللہ رب العالمین کی جانب سے نشانیاں بھی موجود ہیں امبیا علیہ السلام کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ اکرام کے وہ دور کے وہ سارے مقامات اور وہ واقعات اور وہ نشانیاں کے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر مبارک میں موجود تھے اس کے چپے چپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت مقامات اور نشانات اور واقعات اور تاریخی جگہیں جو ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں تو ہم سب جب وہاں جاتے ہیں تو ہم سب کی ایک کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم ان مقامات کی بھی زیارت سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور ایمان کی تازگی کا اہتمام کریں تو یہ ساری زیارات جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس وقت میں نہیں لے سکتے لیکن انشاءاللہ چند اہم چیزوں کو اس وقت لیں گے اور اگر موقع ہو سکا تو مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے ایک اور پروگرام کے ذریعے سے ہم رکھیں گے انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں ہم کے سفر پر یہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے نا حرم مکہ مکرمہ اور اللہ کا گھر بیت اللہ اور اس بیت اللہ کی چاروں طرف بھی بے شمار نشانیاں ہیں جس میں کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو حضرت اسود ہے جو جنت کا پتھر ہے جس کے استلام اور جس کے بوسے سے ہی بوسے کے اشارے سے ہی اگر بوسہ ممکن نہ ہو تو اس کا اشارہ کر کے ہی ہم طواف ابتدا کرتے ہیں اور ہر چکر میں اس کے بوسے کو لیا جاتا ہے یا اس کا استعلام کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں مقامی ابراہیم موجود ہے آ, اس کے بالکل سامنے ایک سنہری رنگ کی جالیوں میں وہ بھی آپ یقیناً جانتی ہی ہوں گی کہ جس میں وہ پتھر نصف ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اور یہ پتھر بھی جنت سے آیا ہوا ہے اور حجر اسود جو نصب ہے ایک کونے میں بیت اللہ کے یہ بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حجر اسود جو ہے جب یہ دنیا میں آیا تھا تو یہ بالکل سفید تھا دودھ جیسا سفید اور انسانوں کے گناہوں کے کو سمجھے یہ اسکین کرتا ہے اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا ہے جیسے کہ اسکینر ہوتا ہے نا اسی طرح سے یہ انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے स्किन کر لیتا ہے اور گناہوں سے انسانوں کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے کیونکہ جب اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے انسان تو اس کے ایمان کو بھی جلا بخشتی ہے اور اس کے دل کے اندر بھی پاک का नूर اور اللہ کا نور جو ہے وہ جلوافوز ہوتا ہے اور گناہوں کی کثافت دھل جاتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی ابراہیم پر جو پتھر نسب ہے وہ بھی جن ہوا پتھر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اور ایک ایسا معجزاتی پتھر کے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا تھا تو یہ ضرورت کے مطابق اونچا اور نیچا ہوتا جاتا تھا گویا کہ یہ ایک لفٹ کا کام بھی کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اپنے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر ہمیشہ کے لیے سب کر دیے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو کتنی زیادہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائی اور ہمارے لیے انہیں ایک نمونے کے طور پر اور اس حسنہ کے طور پر ان کے قدموں کے نشانات کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ایک نشانی کے طور پہ باقی رکھا جس کو ہم سب آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بیت اللہ کا ایک حصہ حتیم ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ کا جو اے, کے ساتھ جو ایک حصہ ہے جس پر دیواریں نہیں ہیں اور ایک ڈی کی شکل میں اور یہ ہاف سرکل کی شکل میں ہے اس کبھی جو اس, اس سرکل کا جو ابتدائی دو تین صفوں کی جو جگہ ہے وہ بھی بیت اللہ کے اندر شمار ہوتی ہے اور جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اسی طرح اس پر بیزاب رحمت ہے اسی طرح اسی بیت اللہ کے اس متاب کے اندر ہی نیچے کی طرف زمزم کا کنواں جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے اگرچہ کہ اب وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کو کور کر دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے مختلف جگہوں پر جو نل ہیں جو پائپ لائنز ہیں ان کے ذریعے سے پانی پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور وہی سے کولر بھی بھرے جاتے ہیں تو یہ تو یہ چند چیزیں تھیں اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ صفہ اور مروہ خود اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں وہ دونوں پہاڑیاں جہاں الحیٰ علیہ السلام کے وقت بیٹے اور اپنی پہلی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر اس کی کھانے اور پینے کے لیے تلاش میں جب دوڑ لگائی تھی تو وہ سفار مروق وہ پہاڑیاں بھی ہمارے سامنے ہیں اور وہ اسی کی وہ جو ہے وہ اسی کی یادگار ہے تو بہت سارے اسی طریقے سے اور بھی مقامات ہیں ان اللہ کسی وقت موقع ہوگا تو ہم اس کا بھی مزید مقامات کا بھی ذکر جو ہے وہ ضرور کریں گے پھر ایک بہت ہی اہم زیارت جو مکے کے اندر واقع ہے وہ ہے غار ہیرا جبل हीरा द ماؤنٹین ऑफ ہیرا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ بیت اللہ کے قریب ہی چند کلو میٹر کے فاصلے پر تقریباً چار پانچ کلو میٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے ہم جبل نور کہتے ہیں اور جبل نور کے اندر ہی وہ غار واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل اللہ کی عبادت کے لیے آیا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے تنہائی میں اور اس کے بعد وہیں پر سب سے پہلی وہی اقرا اسم ربک لذی خلق کی صورت میں حضرت جبلائی السلام لے کر آئے تو اسی پہاڑ یعنی جبلے نور کے اندر ہی وہ ایک غار موجود ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی ہدایت کی گرنے اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی روشنی میں نبوت کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ وہ تاریخی مقام ہے غار ہرا جہاں سب سے پہلی وہی کا رضول ہوا تو یہاں بھی آپ جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ حج سے پہلے نہ جائیے گا کیونکہ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ راستہ ذرا سا دشوار ہے اگرچہ کہ اب گورنمنٹ نے سعودی عرب کی بہت زیادہ آسانی کر دی ہے اور راستہ بہت جو ہے وہ صاف ستھرا کر دیا ہے سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں بلکہ اب جو بالکل جدید جو یعنی جو معلومات ہیں اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر باقاعدہ ایک روڈ بنائی جا رہی ہے جہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو اس کے قریب ترین جگہ تک لے کر جائیں گی اور پھر تھوڑے ہی فاصلہ ہوگا جو انسان کو سیڑھیاں کر تحک کرنا ہوگا تو الحمدللہ اب اس کے لیے بہت آسانی کی جا رہی ہے تو ضرور اس کی زیارت کے لیے جائیں لیکن حج سے پہلے نہ جائیں حج سے پہلے کوئی بھی ایسے مقام کی زیارت نہ کریں جہاں آپ کو کوئی مشقت ہو کیونکہ آپ کو اپنی حفاظت بھی کرنی ہے تاکہ حج جو ہے وہ صحیح صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ رکھے تو وہاں پر ہم صحیح سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ رہیں جب تک ہم حج کریں تو ہم کوئی ایسا رسک نہ آئیں ٹھیک ہے کیونکہ بھرل پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے اور جو کمزور لوگ ہیں یا جو خواتین بیمار ہوں یا ضعیف ہوں یا کمزور ہوں تو وہ بالکل بھی نہ جائیں اس لیے ایک بہت مشقت کا کام ہے اس پر چڑھنا اور اترنا لیکن جو لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں وہ حج کے بعد ضرور یہاں پر زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جبل سور یا غارے سور جس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ جبل سور وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر ایک کار موجود ہے ماؤنٹ ماؤنٹ ماؤنٹ سور کے اندر ہی جبل سور ہے جو نبل سور کے اندر ہی ہے نار سور ہے جس کو ہم بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں جس کے بارے میں کہ یہ وہ غار ہے یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو تقریباً تین دن اور راتیں قریش سے بچنے کے لیے اس مقام پر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو ہے وہ وقت گزارا تھا تین دن اور تین راتیں اور اس طرح سے قریش جب تک آپ کو تلاش کرتے رہے اور جب ان کا تلاش سے وہ تھک گئے اور پھر ان کا ذہن بھی یہ ہو گیا کہ اس طرف نہیں ہے اگرچہ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے ہم سب جانتے ہی ہے نا لیکن پھر بھی ان کو نظر نہیں آ سکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالی نے بڑی غیبی انداز میں اپنی نادیدہ قوتوں سے کام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا ہے جہاں آپ کا جس میں اتھر جس زمین پر اور جس پہاڑ پر اور جس پتھروں پر لگا ہے وہ یقیناً بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی متبرک ہیں یہاں پر پہنچنا اگرچہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن جو لوگ جاتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے تو وہ ضرور یہاں پر جا کر زیارت حاصل کر سکتے ہیں یہاں کی اور لیکن وہی بات ہے کہ حج سے پہلے نہ جائیں حج کے بعد ہی جائیں یہ جنت المال ہے جنت المالا یا جنت المعلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ مکے کا بڑا ہی مشہور اور تاریخی قبرستان ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی علہ کی قبر مبارک یہیں پر واقع ہے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کی قبر مبارک بھی یہیں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ اکرام اور بہت سے حضربان دین اور اللہ کے ولی ہیں جو اس قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں تو یہ بھی بڑا ہی تاریخ قبرستان ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور جب جب آپ مروہ کی جانب سے نکل کر جاتے ہیں تو اس راستے سے سیدھا سڑک جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیتی ہے تو خواتین تو اندر نہیں جا سکتی مرد حضرات اندر جا سکتے لیکن خواتین باہر سے زیارت کر سکتی ہیں اور دعائیں مغفرت کر سکتی ہیں منحومین کے لیے یہ ایک بڑی تاریخی مسجد ہے مسجد خیف مسجد خیف مینا میں واقع ہے مینا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 میں تو نہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے لیکن جب اس کے علاوہ مبارک مقام ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء اکرام نے نماز ادا فرمائی اور خود ہمارے آقا ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے یہ ہے مسجد بیاہ یا مسجد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 اور تاریخی جگہ ہے جسے ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں اور جو ہماری بہنیں اس سے پہلے عمرے پر جا چکی ہیں وہ یقیناً اس جگہ سے اچھی طرح سے واقف ہوں گی مسجد عائشہ دراصل مسجد تنیم بھی اس کو کہا جاتا ہے اور تنیم اصل میں ایک جگہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر یہ مسجد واقع ہے اور یہ مسجد دراصل کیوں بنائی گئی اور اس مسجد کو مسجد عائشہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہماری امی ہماری والدہ ام امن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر حج کے لیے تشریف لائی تھیں اور اپنے شرعی عذر کی بنا پر جو خواتین کا ایک مخصوص عذر ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے عمرہ ادا نہیں کر سکیں اپنی ناپاکی کی ایام کی وجہ سے اور اس کے بعد وہ حج کے لیے چلی گئیں اور پھر اس کے بعد حج سے مکمل کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا عمرہ نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبدالرحمان کے ساتھ یہاں بھیجا اور کہا کہ حج عائشہ کو آپ تنیم کے مقام پہ لے جائیے وہاں سے آپ کو عمرہ کروا لے تو تنیم دراصل یہ وہ جگہ تھی کہ جو حدود حرم سے بالکل جسٹ باہر واقع ہے یعنی اس کے بعد حدود حرم ختم ہوتی ہے تو جب کوئی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حدود حرم سے باہر نکل کے پھر کسی جگہ پر نیت کرنی ہوتی ہے تو یہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے اور اسی جگہ پر تنیم کی جگہ پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عمرے کی نیت کی اور پھر جا کے عمرہ ادا کیا تو اس یادگار کی اس واقعے کی بنا پر یہاں پر جو مسجد تعمیر کی گئی ہے یہ مسجد عائشہ کہلاتی ہے اور اب مکے میں رہنے والے لوگ جو عمرہ کرتے ہیں مکہ رہت میں رہتے ہوئے کتنے بھی عمرہ کرنا چاہیں تو یہاں مسجد عائشہ آتے ہیں یا دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمرے کی نیت کرتے ہیں اور یہاں سے جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں تو اسی مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس مقام سے عمرہ کیا تھا تو اس لیے اس مناسبت سے اس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے اور یہاں سے کرنا کے بہت زیادہ فضلت رکھتا ہے عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے جب آپ جائیں گی ابھی حج پر تو انشاءاللہ شاء آپ یہاں سے بھی ضرور عمرے کریں گی یہ مسجد جن مسجد جن یہ بھی مکہ کے اندر ہی واقعی مکہ کی زیارت ہے یہ اور اس مقام پر جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی تھی جنہوں کی ایک جماعت اور جب اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں انہوں نے وہ تلاوت سنی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ایک ایسا عجیب کلام سنا ہے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو کیونکہ اس مقام پر جنات نے اسلام قبول کیا تھا اس لیے یہاں اس کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جن ہے یہ بھی جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا آپ کو مروہ کے قریب جب ہم نکلتے ہیں وہاں سے سڑک سیدھی آتی ہے تو یہ بھی اسی سڑک سے سیدھا آنے کے بعد آپ کو قریب ہی مل جائے گی بعض لوگ یہاں پر آرام سے پیدل بھی جاتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ نفل بھی ادا کرتے ہیں تائف کی ایک عمارت آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے لیکن تائف کے اندر بہت ساری زیارات موجود ہیں آپ وہاں پر وزٹ بھی کر سکتی ہیں لیکن بس میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی اس وقت ہمارے پاس ابھی مزید زیارات مکہ اور مدینہ کی باقی ہیں لیکن بس اتنا کہوں گی کہ اگر آپ تائف کے وزٹ پہ جاتی ہیں تائف کی زیارات کے لیے جاتی ہیں تو تائف جو ہے وہ میقات سے باہر واقع ہے تائف ایک الگ شہر ہے نا تو جب آپ وہاں جائیں تو اس سے واپسی پر عمرہ کرنا لازم ہے کیونکہ آپ کو اس کے بعد واپسی میں میعقاد سے گزرنا ہوگا اور میعقات سے گزرنے کے لیے آپ کو لازمن احرام سے کے ساتھ اور عمرے کی نیت کے ساتھ گزرنا ہوگا اور واپسی میں عمرہ کرنا ہوگا تو جو لوگ جائیں تو وہ اس تیاری کے ساتھ جائیں کہ واپسی میں میعقات سے گزرتے ہوئے وہ عمرے کی نیت کریں گے اور عمرہ ادا کرنا ہوگا انہیں اور اگر کوئی شخص بیمار ہے طبیعت صحیح نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر وہ نہ جائیں تعریف پھر واپسی میں عمرہ اگر کرنا انہیں مشکل ہو تو پھر وہ بہتر ہے کہ نہ جائیں لیکن اگر جائیں گے تو انہیں واپسی میں عمرہ کرنا لازمی ہوگا ورنہ پھر ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا میعاد سے گزر گزرے اور اگر عمرے کی نیت نہ کریں تو پھر دم لازم ہوتا ہے اچھا مدینہ طیبہ کے اندر بہت ساری زیارات ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہی یہاں پر مسجد نبوی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس کا سبز گمبد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جس کو دیکھنے جس کا دیدار کرنے جس کی زیارت کرنے کے لیے ہر مسلمان بے تاب رہتا ہے اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پر ہمارے دل کا قرار ہے اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گویا قدم رکھ دیا ہو اور ہماری دل کو کیسا سکون اور ایمان کو کیسے تازگی گنبت کو دیکھ کر ہی ملتی ہے تو اس سبز گنبت کے این نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور آپ کا وہ حجر مبارک ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابر مبارک واقع ہے اور وہ حجرہ حضرت رضی اللہ عالانہ کا تھا مسجد نبی کے اندر بے شمار خود زیارات بھی موجود ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان شاء اللہ موقع ہوگا تو وزیر نبی کے اندر جو مقامات زیارت ہیں ان میں سب سے اہم تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جہاں پر سلام پیش کرنا اور سلام پیش کرنے کے لیے مرد حضرات حضرت الحر کے بابو سلام سے اندر جاتے ہیں اور قبر اتھر پر سنہری جالیوں کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں اور خواتین باہر سے بھی سلام پیش کر سکتی ہیں سبز گمبر کے پیچھے والی جو جگہ ہے یہاں سے بھی اور جب ریاض الجنا جائیں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی خواتین سلام پیش کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ باپ نمبر بتاتی ہوں میں آپ کو گیٹ نمبر جو ہے وہ 32 تھرٹی وہاں پر صبح فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے جہاں سے خواتین سیدھا اندر جا کے روزہ مبارک پر سلام پیش کر سکتی ہیں اور وہاں پر نفری بھی ادا کر سکتی ہیں یہ بالکل ہی جنات سے متصل جگہ ہے بالکل جہاں سے جہاں پر آپ باب نمبر 32 سے جا سکتی ہیں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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وہ لگی ہوں گی جس زمین پر اور یوں تو مسجد کا یہ جو اندرونی حصہ ہے جہاں پر مسجد نبی جہاں جنہ اور مسجد کا وہ حصہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور آب کا اور کی محراب مبارک واقع ہے یہ سارے ہی علاقہ پورا وہ ہے یہ جگہیں وہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے قدم میں مبارک پڑے تھے تو ریاض الجن جائیں تو سلام بھی پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان اور وہاں سے آپ زیادہ کر سکتی ہیں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 مقامات کے علاوہ وہاں پر آپ کو معلوم ہی ہے کہ صحابہ صفحہ کا تموترہ بھی ہے پھر ازواج متحرات کے جہاں پر حجرے تھے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی تھا اور اس کا دروازہ بھی وہی پر موجود ہے تو اس میں سے کچھ مقامات خواتین دیکھ سکتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آتے وہ مردوں کی زیارت کے حصے میں آتے ہیں لیکن بہرحال پوری مسجد نبی ہمارے لیے ایک ایسا مطلب ایسی اہمیت کی جگہ ہے کہ جہاں پر جب ہم جائیں تو بہت زیادہ ادب اور احترام اور تعظیم کا معاملہ رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑھیں بلکہ ہو سکے تو قیام مدینہ میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دروت پڑھ سکیں اور بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کم از کم ایک لاکھ مرتبہ درو ضرور پڑھ لیا جائے کتنے دنوں میں آپ مدینہ میں قیام کریں اور تمام نمازیں کوشش کریں کہ مسجد نبدی شریف کے اندر ہی that one. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری مقامات ابھی اس کے اندر مزید باقی بھی ہیں باقی بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم پھر کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب آپ جو تصویر دیکھ رہی ہیں یہ ہے مسجد قبا مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے نا یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اور جو لوگ یہاں تھے اس کے آس پاس رہتے تھے ان کی تعریف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قبا کے مقامات پہ رہنے والے لوگوں کی تعریف کی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 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر قیام کیا اور یہاں یہ مسجد تعمیر کی اور اس کی تعمیر میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس موجود تھے مسجد قبابی اور مسجد نبوی بھی یہ دونوں وہ مساجد ہیں جن کی تعمیر ہمارے آقا ہمارے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی آپ نے بھی اس میں صحابہ اکرام کے ساتھ حصہ لیا اس کی تعمیر میں اس کی مٹی اٹھانے میں اس کے لیے جو سامان اٹھانے میں تو ایک تو ویسے ہی یہ بہت متبرک مقام ہے پھر یہ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 تو جیسے بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور یہاں کی زیارت کریں گے اور مسجد قبا میں نفل ادا کر کے دو رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب بھی انشاءاللہ شاء تعالیٰ حاصل ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنت البقی کی جانب بالکل مسجد نبوی کے قریب واقع وہ مسلمانوں کا ایک بڑا ہی تاریخی اور مبارک قبرستان جہاں بے شمار صحابہ اکرام اور صحابیات موجود ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطالعات سوائے حضرت میمونہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باقی تمام ازواج متحرات یہاں پر موجود ہیں پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح بے شمار صحابہ اکرام اس قبرستان کے اندر موجود ہیں خواتین اندر نہیں جا سکتی باہر ہی سے اے اے جو ہے وہ آپ زیارت قبور کی دعا جو ہے وہ پڑھیں اور خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کا تصور کر کے ضرور دعا کیجئے اور اپنی جو ہے وہ ان تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے جو جنت البقی میں مدفون ہیں، مرد حضرات جا سکتے ہیں اگر کوئی جنازہ جاتا ہے تو اس وقت دروازے کنتے ہیں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 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد جمعہ مسجد جمعہ بھی مدینے میں مسجد نبی کے قریب ترین واقعی ایک مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی اس مقام پر اب یہ مسجد جمعہ جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی ہے مسجد قبلتین مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد قبلتین کا مطلب ہے دو قبلے یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے اور مدینہ کے اندر موجود ہے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 تو یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے آپ انشاءاللہ یہاں جائیں گی تو نماز ادا کریں گی اور جو نماز ہم ادا کریں گے وہ بیت اللہ کی جانب قبل کی طرف جو جو سمت ہے اس جانب ہی ہمیں بھی رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی لیکن یہ یادگار ہے کہ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر دو قبلوں کی جانب نماز ادا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اور اسی کی یادگار کے طور پر یہاں یہ مسجد بنا دی گئی ہے دارالمدینہ میوزیم یہ بالکل سامنے جو ہے وہ مسجد نبی کے موجود ہے یہاں بہت ہی تاریخی جو ورثہ ہے اسلام کا اور بہت سے نوادرات اور تاریخی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتی ہیں بعض دیگر چیزیں بھی ہیں تو یہاں ضرور جائیں اور یہاں پوری ہسٹری جو ہے وہ اسلام کی اس کو مختلف ماڈلس کی مدد سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے تو اس طرح ہم اپنی اسلام کی تاریخ کے اسلام کیسے آئے اور مدینے میں ہجرت کے بعد کے پورے واقعات اور غزوات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ پورٹریٹ کی گئی ہیں تو ضرور یہاں پر وزٹ کیجئے تاکہ ہم اپنی تاریخ سے اچھی طریقے سے واقف ہو سکے اس کے بعد ہے مسجد ابوظر غفاری یہ بھی تقریباً نو سو میٹر دور ہے مسجد نبی سے اور اسے مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اب جو ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے دا سیون باکس یعنی مساجد خمسا اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مساجد خمسا یہ مساجد خمسہ دراصل اس کا مطلب ہے پانچ مساجد یہ دراصل جس مقام پہ تعمیر کی گئی ہیں وہاں غزوہ خندق واقع ہوا تھا غزوہ خندق ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور غزوہ ہے ایک تاریخی غزوہ ہے کہ جب کہ قریش اور قریش کے دیگر اس سے عرب کے قبائل جو ہیں وہ اسلامی ریاست کو مدینے کی مٹانے کے لیے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور مسلمانوں نے اس کے ان سے دفاع کے لیے مدینے سے باہر نکل کر جو ہے وہ خندق کھوی تھی اور خندق کے طریقے کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اختیار کیا گیا اور اس خندق کے جو طریقے کو پہلی مرتبہ عرب کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ جنگی حکمت عملی کے طور پہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور کفار وہاں آ کر دنگ رہ گئے اور وہ اس خندق کو کراس نہیں کر سکے کچھ لوگوں نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جو ہے وہ مقابلے کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر کافی دن تک تقریباً ایک مہینے کے قریب کیے رہے کفار لیکن بالآخر وہ اس خندق کو کراس نہیں کر سکے اور آخر کار اللہ کے حکم سے ایسی آندھی آئی کہ وہ سب جو ہے وہ پلٹ گئے اور ان کے جانور اور ان کے برتن وہ سب الٹنے لگے اور آخر کار وہ وہاں سے بے نیلو مراد جو ہے وہ لوٹ گئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ اب کبھی یہ تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے تو اس مقام پر جو ہے وہ آ... سات مساجد جو ہے جو سیون ماکس ماسک جو ہیں لیکن ان کو کہا جاتا ہے مساجد خمسا یعنی کہ پانچ مساجد کا مشہور ہے مساجد خمسہ کے نام سے ہے تو یہاں پر مختلف مقامات پر مساجد جو ہیں وہ تعمیر کی گئی کہ جہاں جہاں پر مورچے تھے مختلف صحابہ اکرام جن مورچوں پہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جہاں پر تھا اس جگہ بھی اور جہاں مختلف دیگر صحابہ اکرام کے مورچے اور خیمے تھے وہاں پر بھی یادگار کے طور پہ مساجد پہلے تعمیر کی گئی تھیں اور اب ایک بڑی مسجد جو ہے وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے تعمیر کر دی ہے اس کی یادگار کے طور پر اور جو اس کے سامنے سڑک ہے یہ دراصل وہ جگہ تھی جہاں پر خندق کھو دی گئی تھی جس کو کہ کفار جو ہے وہ پار نہیں کر سکے تھے تو یہ تاریخی مقام ہمیں یاد دلاتا ہے اس غزوہ احزاب کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پیڑ پر پتھر باندھ کے اسلام کا دفاع کیا اسلامی ریاست کا دفاع کیا اور اس کے نتیجے میں اسلام عرب سے نکل دنیا کے دیگر مقامات تک پہنچا اور ہم اور آپ جو آج اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہیں اور ہم اور آپ جو آج الحمدللہ مسلمان ہیں تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قربانیاں ہیں وہی مشقتیں ہیں جن تک جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے تو یہاں جائیں تو ضرور اس مشقت کو اس قربانی کو اور اس غذبے کو یاد کریں جب ہمارے آپا نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے تھے اور بھوکے اور پیاسے رہ کر دفاع اسلام کا فریضہ انجام دیا تھا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 کہا جاتا ہے تو یہ مسجد بند ہوتی ہے لیکن بس ہم اس کی باہر سے زیارت کر سکتے ہیں اور بالکل مسجد نبی سے واکنگ ڈسٹینس پر بہت ہی قریب یہ مسجد جو ہے وہ موجود ہے ماؤنٹ آف اہد یعنی غزل اہد کا پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو جنت کا پہاڑ قرار دیا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام کی دوسری بڑی اور عظیم الشان جنگ غزوہ احد جو ہے وہ لڑی گئی اس کے بالکل دامن میں غزوہ احد کا میدان جو ہے وہ سجا تھا اور ہمیں یاد دلاتا ہے غزہ عہد کا یہ میدان کہ جب ستر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے آپ کے جسم اثر سے خون بہا تھا اور یہیں احد کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ جا کر آرام فرمایا اور وہاں پر آپ کے زخموں کو صاف کیا گیا تو یہ بڑا ہی تاریخی مقام ہے اور یہ تاریخی پہاڑ ہے اور یہ کافی بڑے علاقے پر یہ یعنی جبل اہد جو ہے وہ یعنی اہد کا پہاڑ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی ہمیں ایک چوٹی نظر آتی ہے جبل رماد جس کو کہتے ہیں جبل رمادہ بھی کہتے ہیں جبل رماد بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا اور وہاں پر وہ تیر انداز جو تھے وہ اے اے اس کے بالکل بیک سائیڈ پر جو ہے وہ سمجھے مدینہ تھا اور اس کے سامنے جو ہے وہ مکہ تھا یعنی کہ فارک لشکر تھا مکہ کفار کلش کرتا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بند کیا تھا کہ, جس کے بارے میں انداز آتا کہ یہاں سے کفار پلٹ کر حملہ آور ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ایک بات اشتہادی غلطی کے بنا پر جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ واقعہ کہ جب جب وہیں سے ہی مسلمانوں پر حملہ کیا گیا اور مسلمان اس وقت یہ سمجھ چکے تھے کہ جنگ مکمل ہو چکی اور انہوں نے بس ان سے خطا ہوئی کہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور نتیجے میں قبریں بھی ملتی ہیں اور اسی میں حضرت مصحف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے ان کی بھی ایک اور صحابی ہیں مشہور ان کی خبر مبارک بھی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا اور جگری دوست تھے ان کی قبر مبارک بھی اسی پہاڑ کے دامن میں ایک جالیوں کے احاطے کے اندر موجود ہے اور یعنی بہت رقت آمیز زیارت ہے یہ کہ جب ہم یہاں جاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس میدان کو دیکھ رہے ہیں جہاں صحابہ اکرام کا خون بہرائے جہاں حضرت حمزہ کا کی لاش کا مسئلہ کیا گیا جہاں حضرت مصب بن عمیر نے اپنی جوانی میں شہادت کو قبول کیا اور اس مصب بن عمیر نے کہ جن کی حال یہ تھا اسلام سے پہلے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے تو وہاں سے خوشبوئیں گزر جاتی تھیں جو صبح کو ایک جوڑا اور شام کو ایک جوڑا پہنتے تھے مہکتا हुआ اور جب وہ شہید ہوئے تو اس حال میں شہید ہوئے تھے کہ ان کے سر پر اگر چادر رکھی جاتی تھی کور کی جاتی تھی تو ان کے پیر کھل جاتے تھے اور پیر پہ کور کیا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا اور یہ وہ مصبن عمیر ہے جو اسلام کے اولین مبلک کے مدینے میں جن کی کوششوں سے مدینہ جو ہے وہ مدینہ بنا انصار کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے شہر میں لے کر آئے تو یہ حضرت بن عمیر کی جدوجہد ان کی قربانیاں ان کی محنتیں یہاں آ کر ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کے ان جانسار سپاہیوں نے ہمارے لیے دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں بھی یہاں تک کہ اپنی جانیں نچھاور کر دی تو یہاں جائیں تو ان شہدا کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کیجئے سلام پیش کیجئے السلام علیکم یا اہل دیا من المکمین و المسلمین و ان نہ انشاء اللہ نصلی اللہ علیہ ولکم ال آ, بدر کے تاریخی مقام بھی مدینے سے کافی فاصلے پر واقع ہے اگرچہ یہ بہت قریب نہیں ہے 135 کلومیٹر دور ہے یہ مدینے سے یہاں پر جانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کافی وقت لگتا ہے تو عموماً لوگ یہاں پر نہیں جاتے عم, آ, بہت سے لوگ جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر عموماً اس زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں تو بہرحال بدر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے یہاں پر ہمیں وہ سارے نشانات ملتے ہیں کہ جو اسلام کی اس اولین جنگ کی یادگار ہیں اور جو کہ فتح مبین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے حق کو حق کر کے دکھایا اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی تاریخی فتح مسلمانوں کی چھوٹی سی گروہ کو عطا فرمائی اور کفار کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے وہ اسی میدان میں جہنم واصل ہوئے تھے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 یہ عہد کا مقام ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عہد کے پہاڑ کے دامن میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ زخمی ہوئے تھے غزوہ عہد میں تو آپ نے یہاں پر آرام کیا تھا یہاں پر آپ کو بٹھایا گیا آپ کے زخموں کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کیا تو یہ وہ مقام تھا اور یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے یہاں تک کہ جو واقفان حال ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کی خوشبو پہاڑ کے اس حصے سے آتی ہے جہاں آپ نے اس وقت آرام فرمایا تھا اس کے علاوہ یہ مسجد مسترارہ جو ہے یہ بھی یہاں پر عہد کے میدان کے اندر ہی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا یعنی یہ بالکل اس کے قریب ہی ہے اس جگہ پر ایک تو وہ ہمیں نظر آتی ہے نا وہ جگہ جو ابھی ہم نے دیکھی کہ پہاڑ کے اندر ایک غار نما جگہ ہے اور ایک پھرے والی جگہ بھی ہے جہاں پر مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی مسجد فتح یہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر ہی جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتح کی دعا کی تھی وہاں پر آج مسجد فتح جو ہے وہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللّہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی تھی یہیں پر آج یہ مسجد جو ہے وہ موجود ہے اور یہ مساجد حمسہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہے مسجد ایجابہ مسجد ایجابہ جو ہے یہ بھی آپ کو اس کی زیارت بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں مسجد ایجابہ کو مسجد معاویہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آ, کے حوالے سے یہ مسجد جو ہے یہ تاریخی اہمیت کی حامل ہے اس کے بارے میں دیگر تفصیلات بھی ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں لیکن بہت ساری مقامات ہیں مسجد نبوی اور اس کے آس پاس جو کہ آ, ہمیں ملتے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ باقی مقامات بھی میں چاہوں گی کہ ہم ضرور اگر موقع ہوا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور ان اللہ تعالیٰ ایک اور پروگرام کے اندر رکھ سکیں گے تو یہیں پر عزیز ساتھیوں ہم اپنے اس آج کے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتی ہیں